و ادا و اسفاب نور ابا میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کے پسندیدہ ترین سلسلے مدنی چینل کے بہترین سلسلے اور میں کہا کرتا ہوں کہ اردو زبان میں دینی سلسلوں میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے مقبول ترین سلسلوں میں اپنی مثال آپ سلسلے مدنی مذاکرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمد رب العالمین سن چودہ سو سن ہجری کا رمضان المبارک خیر سے اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے ہم الحمد رب العالمین پاکستان میں اور اس کے ارد و گرد کے ممالک میں پچیس روزے مکمل کر چکے اور عرب شریف وغیرہ میں آج 26 روزوں کی چھبیسویں روزے کی تکمیل ہوئی اور آج پاکستان اور اس کے گرد و پیش کے ممالک میں چھبیسویں شب ہے جہاں الحمد للہ رب العالمین یہ رمضان المبارک کی چھبیسویں شب ہے وہاں عاشقان رسول کے لیے اس کا ایک اور بھی منفرد عنوان ہے آج اسی عنوان پر ان شاء اللہ اجد وجل ہم کلام کریں گے بلکہ اس کلام کو مدنی چینل کے ناظرین تو اللہ کے حمد سے الحمد للہ کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ان شاء اللہ اجد وجل مزید آج کی شب جو کہ چھبیسویں شب ہے دنیا دعوت اسلامی میں بالخصوص دعوت اسلامی والوں میں اور دعوت اسلامی والیوں میں اس کی خوب مقبولیت ہے دنیا بھر کے عاشق رسول الحمد اللہ رب العالمین اس شب کو معتبر جانتے ہیں اس شب کو شکرانہ کے طور پر مناتے ہیں اس شب کو رب کریم جل مجدو کے عظیم ترین نعمت کے شکرانے میں اللہ رب العالمین اجد وجل کی جناب میں دعائیں کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں اور اس مبارک ہستی اس نیک ہستی اس بزرگ ہستی کہ جن کی برکت سے سما الحمد اللہ رب العالمین لاکھوں لاکھ کی تقدیر بدلی ہے لاکھوں لاکھ گناہ نے گناہوں سے توبہ کی ہے جن کی بدولت الحمد رب العالمین لاکھوں لاکھ نوجوان دنیا بھر میں رب کائنات عز و جل کی محبت اور اس کے حبیب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی محبت میں الحمد رب العالمین وارفگی اختیار کیے ہوئے ہیں اس مبارک ہستی کا آج دن ہے کہ جن کی برکت سے سمع الحمد الحمدللہ رب العالمین صحابہ کلام علیہ مردوان کی محبت اور اہل بیتِ کاملین، رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کی محبت لاکھوں قلوب میں گھر کر گئی ہیں۔ آج ان مبارک ہستی کا مبارک دن ہے کہ جن کی برکت سے الحمد اللہ رب العالمین، اولیائی کاملین کی محبت ہمارے قلوب بے گھر کر گئی ہے جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا غو اعظم کا غ سے ثقلین کا و کریمت ترفین کا جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا امام اہل سنت کا جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا امام ابو خنیفہ کا جنہوں نے ہمیں راستہ بتایا رب کریم جل مجدہو کی معرفت کا اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جی ہاں میں کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے آقا اپنے مولا اپنے مرشد اپنے پیر اپنے رہبر اپنے کامل استاد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب طور قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بات کر رہا ہوں کہ آج چھبیس رمضان المبارک حضور سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے ابھی شب ولادت ہے صبح یوم ولادت ہوگا ان شاء اللہ اجدل میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کا میں جو تذکرہ کروں تو اس تذکرے سے پہلے علماء حقہ نے جو امیر حل سنت دامت دامد علیہ کی خدمت میں القابات کے نذرانے پیش کیے ہیں میں چاہوں گا کہ اس موقع پر میں آپ ناظرین کی طرف بڑھاؤں یقیناً بہت سارے ناظرین کی جوئی کا سامان ہوگا چنانچہ علماء نے میرے آقا شیخ کامل دامت دامد برکات کو جن میٹھے میٹھے سوہنے سونے القابات سے نوازا ہے القابات حضور کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کسی نے کہا آپ عالم نبیل ہیں فاضل جلیل ہیں عاشق رسول مقبول ہیں یادگار اسلاف ہیں نمونہ اسلاف ہیں مبلغ اسلام ہیں رہبرے قوم ہیں عاشق مدینہ ہیں فدائے مدینہ ہیں فدائے غسل ورا ہیں فدائے سیدنا امام احمد رضا ہیں آپ صاحب تقوا مسلک اعلی حضرت کی عظیم ناشر مبلغ پاسبان اور بہترین ترجمان ہیں صاحب صاحب المجد جاہ فیز رسام امیم الجود والاحسان احسان امیر دعوت اسلامی امیر اہل سنت محسن دین و ملت ترجمان اہل سنت مخدوم اہل سنت فخر اہل سنت نائب اب غوث اعظم نائب اب حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی مجمعین طے سنت حامی سنت ماہی بدعت شیخ وقت پیر طریقت امیر اہل ملت امیر ملت امیر اہل سنت کے مبارک القابات آپ کی خدمت علما نے پیش کیے ہیں اور ہم عاشقان رسول جب ان القابات کو سنتے ہیں تو رب کریم عزا وجل کی رحمت سے ہمارے قلوب بھی جھومتے ہیں اور قربان جاؤں میرے آقا شیخ کامل دامت برقاتم العالیہ کے کہ جن کی شام تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ہی کروں گا ان عزوجل تھوڑی ہی دیر میں آپ منحضہ فرمائیں گے مدنی چینل پر جی ہاں کبلا نگران شورا دامت برکات العلیہ اور بالخصوص جانشین امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا تاری دامد برکات کے ساتھ منفرد جلوس جلوس اتار جی ہاں چھبیسویں شریف کا جلوس بھی انشاءاللہ عزوجل آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان شاء اللہ شہزادہ برکات العالیہ کے مرید دامت شنا العالیہ اپنے مرشد کریم دعمت العالیہ کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر کس طرح سے مدنی جلوس کا اہتمام فرماتے ہیں کیونکہ چونا ہو اہتمام بھائی یہی تو امیر ال سنت ہیں جنہوں نے میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم منانے وہ طریقہ بتایا کہ ساری دنیا رش کرتی ہے کہ جب آشقان رسول الحمدللہ رب العالمین اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا حادی و مہدی مرشدی و مرسلانی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آجزانہ خاشعانہ نگاہیں نیچی کیے درود و سلام پڑھتے اشک وار آنکھوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا پاک کی منفرد انداز سے خوشیاں مناتے ہیں تو یہ سلیقہ کس نے سکھایا یہ طریقہ کس نے بتایا یہ انداز کتنے بسایا آپ خود جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف میرے آقا شیخ کامل دامت پرکاتم العالیہ کو اٹا فرمایا آپ غص اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں شریف دیکھ لیں خواجہ پاک کی چھٹی شریف دیکھ لیں اور ابھی انہیں دنوں آپ دیکھ لیجئے کہ ماشاء اللہ اعظم رمضان شریف کے گویا کہ یہ ڈبل بارہ دن جو گزرے ہیں پچیس دن جو گزرے ہیں ان پچیس دنوں میں یقم رمضان کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت شریف کا جشن محترم کس نے منانا سکھایا یا میلہ الحسنت دامت برکاتون علیاں نے منانا سکھایا جی ہاں جناب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس بندے کو وہ اوصاف عطا کیے ہیں وہ شان و عظمت عطا کی ہے ان کے قلب مبارکہ سے نکلنے والا دور اس قدر معاشرے میں روشنی پھیلا رہا ہے عرب و عجم جس سے محتشم ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں جن کا چرچا ہے رب کریم جل مجدہ نے انہیں اس قدر با برکت بنایا ہے کہ اس کی میں مثال کیا پیش کروں مشرق ہو یا مغرب شمال ہوا جنوب اللہ تبارک کا وطلا نے اپنے اس بندے کو جو اوصاف عطا کیے ہیں جو نیکی عطا کی ہے جو تقوی عطا کیا ہے جو پرہیزگاری عطا کی ہے جو آجزی عطا کی ہے جو انکساری عطا کی ہے جو مسکراہٹ عطا کی ہے جو خندہ پیشانی عطا کی ہے جو عجزی عطا کی ہے جو ان عطا کی ہے جو کم گوئی عطا کی ہے جو موقع کا کلام عطا فرمایا ہے جو فصاحت عطا کی ہے جو بناغت عطا کی ہے جو کلام میں ذوق عطا فرمایا ہے جو شوق عطا فرمایا ہے جو رغبت عطا فرمائی ہے اور فکر امت کا جو جذبہ عطا فرمایا ہے درد امت کا جو ذوق عطا فرمایا ہے اصلاح امت کی جو کیفیت عطا کی ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں الحمدللہ رب العالمین کم و بیش دس برسوں سے تو آپ اسی چینل کے ذریعے سے اسی اسکرین کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں مگر قربان جاؤں یہ دس برسوں میں مدنی چینل کے ذریعے سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی حضور کے اوصاف حمیدہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم چلتا ہے کہ یہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر حال سنت دامت برقاطم العالیہ اسی طرح خوف خدا اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تصویر بن کر اپنی آپ کو ربی کائنات و کے پاک کی محبت میں محب رکھ کر آگے بڑھتے ہیں اور معاشرے کا وہ طبقہ جی ہاں بالخصوص وہ طبقہ کہ جس کو ہم نیو جنریشن کہتے ہیں نئی نسل کہتے ہیں نوجوان کہتے ہیں ان جوانوں کے دلوں میں کہ آج کا نوجوان شراب و رباب کی محفلوں میں سینما گھروں کی گیلریوں میں فوش اور اریانی سے مرسے نائٹ کلبوں میں جنسی اور رومانی ناولوں کے مطالعے میں یا پھر اب بغیرتی اور زیادہ بڑھی تو سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے کس کس طرح سے اپنے آپ کو بربادی کی کنویں میں دھکیل رہا تھا انہی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے عشق کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا جام اس منفرد انداز سے اس میٹھے انداز سے اس سونے انداز سے اس پیارے انداز سے اس اپنایت کے انداز سے الحمدللہ رب العالمین اس نسل کی طرف بڑھایا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں پچاس نہیں سو نہیں دو سو نہیں ہزار نہیں دو ہزار نہیں ولہ آپ دیکھیے تو صحیح لاکھوں لاکھ نوجوان ہیں جو الحمد رب العالمین آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر رب کریم جل مجدو کی محبت اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں کے پیکر بننے کی کیسی سعی کرتے ہیں اس موقع پر مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا امید ہے کہ انشاءاللہ توجہ سے آپ سنیں گے اقبال کہتا ہے نہ پوچھ ان خر پوشوں سے وہ کہتا ہے نہ پوچھ ان خر پوچ کا پوش پوش پوشوں, پوشوں سے, پوش پوش پوش پوش پوش سے ارادت, ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدع بیزال یہ بیٹھے بیت ہیں اپنی آستی اللہ رب العالمین جل مجدو نے ان کو جو مقام دیا ہے جو مرتبہ دیا ہے جو عظمت دی ہے اس کی مثال ہی کیا ہے اس موقع پر مجھے اقبال کا ایک اور شعر یاد آ گیا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر نگاہیں مرد مومن بدل سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں الحمد رب العالمین ہمارے آقا ہمارے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی کو اللہ رب العالمین وجل نے جو اوصاف عطا فرمائے ہیں الحمد رب العالمین وہ اپنی مثال آپ ہیں رب کائنات اجزاجل نے اپنے اس محبوب بندے کو جو سب سے بڑا وسوتا فرمایا وہ یقینا اپنی اور اپنے محبوب علی و وسلم کی کامل محبت ہے اور حضور سیدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت کو انہوں نے جیسا اپنے قلب میں رچایا ہے بسایا ہے مدینے سے محبت مدینے والے آقا سے محبت بلکہ اپنے اشعار میں تو کتنی پیاری پیاری باتیں شاہ فرماتے ہیں کہ مدینے سے محبت کیوں ہے فرماتے ہیں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں کہ محبوب کریم لرحیم علیہ ہی تحیت و صنا و تسلیم کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شہر کی محبت آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شہر کے گوشے گوشے کی محبت مدینے کی گلیوں کی محبت مدینے کے پھولوں کی محبت مدینے کے پھول نہیں مدینے کے کاٹوں کی محبت کے جو پھولوں کے ساتھ کاٹے بھی حاضر ہوتے ہیں نا جناب ان کی محبت بھی امیر سنت دامت علیہ نے آج کی نوجوان نسل کے قلب میں اس طرح سے اتاری ہے کہ اللہ اللہ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اللہ تبارک و عزوجل نے اپنے اس بندے امیر اللہ سنت دامت برکاتم علیہ کو جو ان کی مبارک زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کلام کتنا سادہ ہے کلام کتنا میٹھا ہے کتنے سادے اور میٹھے انداز سے الحمدللہ رب العالمین یہ دلوں کو بہ لیتے ہیں کس طرح سے ان کی بات دل میں اٹر جاتی ہے آپ اعتبار کریں اپنے تجربات رس کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ساری باتوں سے ہم منع کرتے ہیں نا تو وہ نہیں باز آتے نہیں ترقی بن پاتی مگر وہی بات جب کچنوں بعد کسی نہ کسی مدنی مذاکرے میں حضور امیر اہل سنت دعوت اپنے میٹھے سے علیہ ہیں۔ تو قربان جاؤں ان کی اس ادا کے کہ الحمد رب العالمین دیکھا ہے کہ ننا منا مدنی منا ہو یا گھر کے میچور فرد ہوں یا گھر کی جسے کہتے نا کہ ہائر اتھارٹی بڑے بڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کلام ہو رہا ہے ہمیں رجوع کرنا چاہیے ہمیں اس بات سے باز آنا چاہیے اور اللہ تبارک و قائل کی رحمت سے اپنے اس بندے کی کہی ہوئی بات پر لبئی کہنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی ہے اور پھر بالخصوص آج میں میں کی خدمت میں جس وصف کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہے اصلاح امت کا درد کہ حضور امیر علی علیہ دامد دامت خاتون عالیہ کو رب کائنات اجزا نے جو یہ وصف عطا فرمایا نا یقیناً اولیاء کاملین دنیا میں کثیر ہوں گے یہ زمین اللہ کے ولیوں سے خالی نہیں ہے یہ زمین اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں ہے یہ زمین رب کریم جل مجدہو کے نیک اور پاک بندوں پر ہی الحمدللہ رب العالمین جلوہ فرما ہے تشریف ہے کون کہاں کیسے کس طرح سے ہے اگرچہ ہم تو نہیں جانتے مگر اللہ تبارک کا عزوجل کے بندے مقرر ہیں مگر ان بندوں میں رب کائنات اجزاجل نے اپنی اس بندے کو جو شان عطا فرمائی ہے جو مقام عطا فرمایا ہے جو مقبولیت عطا فرمائی ہے جو شہرت فرمائی ہے جو روحانی طاقت عطا فرمائی ہے جو نگاہ کا انداز عطا فرمایا ہے جو ربی کریم نے اخلاق کو کردار کی وہ عطا فرمائی ہے کہ جس سے آپ دیکھیں تو صحیح کہ جو ان کے کلام کو سنتا ہے وہ سنتا ہی رہتا ہے جو ان کی صحبت میں آتا ہے اپنے لیے وہ زندگی کے یادگار ترین لمحات سمجھتا ہے ان کی لمحے بھر کی صحبت بھی اس کے اندر ایک ایسا چینج لے کر آ جاتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو گمبدی خضرہ کی رینج میں پانا شروع کر دیتا ہے اللہ رب العالمین مجدح نے ان کے اندر جو یہ وصف رکھا ہے نا کہ آپ کے اندر ایک درد ہے وہ درد کیا ہے اصلاح امت کا درد. وہ درد ہے گناہوں سے بچانے کا درد وہ درد ہے نیکی اختیار کرنے کا درد وہ درد ہے رسول اللہ صلی و علیہ وسلم کی شریعت پر آقا کی امت کو چلانے کا درد وہ درد ہے رسول الباہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی امت کو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلانے کا وہ درد ہے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کا وہ درد ہے فحاشی سے یامی سے بد اخلاقی سے بدتمیزی سے بدلہازی سے بے مروتی سے اور ان تمام گناہوں سے کہ جن کا تعلق معاشی ہو معاشرتی ہو نجی ہو ذاتی ہو یا کسی بھی انداز سے ہو مگر ہے وہ مولا کی نافرمانی فرمانی آپ کی ایک ہی طرف ہے کہ اپنے مولا کی نافرمانی چھوڑ کر اپنے مولا کے وہ بندے بن جائیں کہ جو اس کی بارگاہ میں قبول ہوں اس کی میں مقبول ہوں رسول اللہ صلی اللہ علی و وسلم کے وہ امتی بن جائیں جو حضور سید دو صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے صلی اللہ تعالی علی محمد کی مبارک سدا لگا دی یہی امیر علیہ برکت سے علی نعرے بلند ہو رہے ہیں یہی امیرت ہیں جن کی برکت سے رب کریم مجدھوں نے آج کے دور میں بالخصوص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلك و صحابک یا حبیب اللہ کے مبارک نغمے بچے بچے کی زبان پر جاری کر دیے ہیں یہی وہ میراث سنت ہے کہ جن کی برکت سے تو وہ اللہ کی صدا لگتی ہے یہی وہ امیر سنت ہیں جو رب کائنات ازل کی طرف رجوع لانے میں ہمارے مددگار ہیں ہمارے معاون ہیں ہمارے رہنما ہیں ہمارے پیر ہیں ہمارے استاد ہیں کیوں نہ ہمیں ان سے محبت ہو کہ انہوں نے ہمیں ملایا ہے غوثل سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے اعلیٰ حضرت سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے امام حسین سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے امام حسن سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے, ہے مولائے کائنات سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے عثمان غنی سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے فاروق عظم سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ہمیں ملایا ہے وصول محتشم نبی معظم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کیا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا رب کائنات ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا رازق اور اس کی کی کتنی امپورٹینس ہونی چاہیے انہوں نے ہمیں بتایا ہے قصبے حلال کباب کتنی بڑی عبادت دو ہے انہوں نے ہم ہمیں بتایا ہے کہ ہے کہ معاشرے میں ایک بہترین تو ایک بہترین باپ کا کیا رول ہوتا ہے ایک بہترین بیٹے کا کیا رول ہوتا ہے ایک بہترین داماد کا کیا رول ہوتا ہے ایک بہترین فرد کا کیا رول ہوتا ہے ایک بہترین معاشرے کے فرد کا کردار ہونا کیا چاہیے یہ سب تعلیم دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کے حدیب کریم صلی اللہ علی وبارک وسلم کے کرم سے آج کے دور میں علیہ سنت دعوت ہیں کہ جن کی صدا پر لبئی کہتے ہوئے دیکھے تو صحیح کیسے نوجوان جوک در جوک درجوک جوک در جوک جوک در جوک اس سنتوں بھرے نیچے پیارے سونے مدنی ماحول سے وابستہ ہو رہے ہیں علما آپ کے رتبے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں نوجوان ربئی کیا سیدی کی صدا لگا رہے ہیں اسلامی بھائی تو اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو بھی ذرا دیکھیے اسلامی بہنوں کو دیکھنا نہیں ہے غور کیجیے اپنے گھر کی اسلامی بہنوں پر ذرا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا یہ میٹھا مدری کام جہاں لاکھوں لاکھ نوجوان اسلامی بھائیوں میں ہے وہاں میر سنت دامد برکات کے فیضان سے یہ مدری کام اسلامی بہنوں میں بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے آج بے نمازی نمازی بن رہا ہے اسی طرح اسلامی بہنوں میں بھی وہ خواتین کے جو ناخن بڑھایا کرتی تھی جو آئی بروز بنانے میں فخر محسوس کیا کرتی تھی جو اپنے حسن و جمال کو کرنے میں کسی قسم کی شرم محسوس نہ کرتی تھی آج اسی مرد قلندر کی بارگاہ سے جو فیض ملا جو اکرام ملا جو حیا ملی جو شرم ملی جو رب کائنات میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیاری سہنی شہزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ردوان مجمعین کی مبارک سیرت کا دس ملا تو انہی اسلامی بہنوں میں جو ناخن بڑھانے والی تھی آئی بروز بنوانے والی تھی اپنی بیوٹی کو ایکسپوس کرنے والی تھی وہ اسلامی بہنیں شرم و حیاء کی پیکر بنی بلکہ مدنی برقہ پہننے والی بن گئیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور تو کیجئے کیسا عظیم مدنی انقلاب برپا ہوا ہے کہ رب کریم جل مجدہو نے کیسی اپنے اس بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے اس موقع پر مجھے اقبال کا ایک اور شریعت آ گیا وہ کہتا ہے کہ میں میں۔ کیا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی الحمدللہ رب العالمین یہاں تو ہزاروں کی نہیں ہم لاکھوں کی تقدیر بدلتے دیکھ رہے ہیں اور ماشاء اللہ مرحبا مرحبا قربان جائیے سبحان اللہ نگران شرح کے جلوے ہیں اور جلوس اتار کی کرم فرمائی ہونے والی ہے چلیے چلتے ہیں نگران شعرا کی طرف حضور کے مزاج شریف میں اس وقت کیفیت کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے وہاں پر سبحان اللہ ہم جلوس میں یہیں شامل ہو جاتے ہیں جناب سبحان اللہ علی ہمارے پیرو و مرشید کا جشن ولادت ہے 26 رمضان المبارک تو ماشاءاللہ ما ان کے ہم پر بے حد بےحد بے حد احسانات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں آقا کے امتیوں تک سنتیں پہنچی ہیں اور نیکی اور پرہیزگاری کی طرف وہ آئے ہیں تو الحمد آج ہم ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں اور پھر ان شاء اللہ مذاکرہ بھی ہوگا جشن ولادت جشن سنت مرحبا ولادت میرے سنت اختار کا امام اختار کی داڑھی اختار کے مر ہاب تار کی تحریر مر ہابا کی تقریر مرہبا تار کا بایا مر ہابا کا چہرہ مرہبا کا daiya rahechi apni ka ہر دم ہے ہر سم ہسدی ہر سم ندی ویر رنگ ہس جی باپ سل پے ہسبات اے آشقا رسول اے آشیقا نے نیت اے اے کر لیجئے آج چھبیسویں شریف ان شاء اللہ سر پہ امام رخ پہ داڑھی سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ میرے پیر ہوئے آپ سب کو چبیحان اللہ سہان کیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا دیکھ رہے آپ مدنی چلل کے ناظرین الحمد رب العالمین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل المدینہ کراچی میں کیسا خوشیوں کا سما ہے اور الحمد للہ عاشقان کیسے منفرد انداز سے اپنے پیر و مرشد شیخ کامل شیخ طریقت تمیر السنت دامت بارکاتون علیہ کے جشن ولادت پر مرحبا کی دھومیں لگا رہے ہیں اور رب کائنات اجزا جل کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا کی کہ جس نے الحمدللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دیا دلوں کی دنیا کو بدل دیا نام پہ Himalaya, Zika-Zika-Zika-Zika-Zika الحمد ہم ہمتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات و تاثرات بھی سنتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کیا سنتے ہیں کیا دیکھتے ہیں سلو الحبیب تیار اچھا آج الحمد للہ از وجل دنیا بھر میں ایک تعداد ہے جو امیر سنت کی ولادتی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور الحمد ہم اس موقع کو اتنا اچھا جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے کئی اسلامی بھائیوں کے علم میں عمر میں علم میں تقبے میں نیکی میں برکتیں رہتی ہیں کئی اسلام بھائی کثرت کے ساتھ دروش شریف پڑھ کر تحفے میں بھیجتے ہیں امیل سنت کو کوئی امامی کی نیت کرتے ہیں تو کوئی داڑی شریف کی نیت کرتے ہیں کوئی نمازوں کی نیت کرتے ہیں الحمدللہ تو دنیا بھر میں ایک اس میں بہت خوبصورت انداز ہوتا ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کا اللہ کریم امیل سنت کو سلامت رکھے اور ان کو برکتیں بھی عطا فرمائے صلو علی الحبیب پیر میرا پیر میرا اللہ محمد وعلى و الا علی و صحبی وبارک وسلم الحمد للہ رب العالمين تاثرات تیار ہیں چلیے چلتے ہیں تأثرات کی طرف دیوانا دیوانہ مرشد دیوانہ مرشد دیوانا میں مرش دی کا بابا کی چھبیسویں تو یقین مانے میرا جو مقصد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بابا کی چھبیسویں گے یہاں میرا مقصد یہ ہے 26 اس لیے بولا کہ 26 رمضان المبارک کو ہمارے مرشد کریم حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیا ستار قادری رضوی ضیاع دامد برکات عمد عالیہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تھی آج ہمارے پیر کی ولادت کا پیر جشن منائیں گے بہت خوشی کا موقع ہے ہمارے پیر صاحب کی ولادت سہان اللہ پاپا کی ولادت کا دن ہے چھبیس کو ہمارے پاپا کی ولادت ہوئی تھی چھبیس کو امیر لسنت کی ولادت ہوئی تھی 28 سال مدنی ماحول میں ہو گئے پیر کے صدقے سے ہر چیز ملی ہمیں جو کچھ ملا پیر کے صدقے سے ملا ہمیں کیونکہ ہمارے اطار ہمارے پیر ہیں وہ انہوں نے ہمیں دین پہ چلنا سکھایا ان اس طرح منائیں گے کہ دنیا یاد رہے گی مرید اپنے مرشید کا ولادت منا رہے ہیں ہمیں اپنے پیر سے محبت کے محبت میں ان جشن چھبیسویں جو ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے ہمیشہ رہنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں رمضان کیا پورے سال ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے سب سے پہلے چیز ہم سے اتنے دور سے جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے وہ امیر علیہ سنت کی ذات ہے امیر اللہ سنت کو مسکراہتے ہوئے دیکھے تو الحمد اللہ سینیت بنی ہے کہ ہر سب سے مسکرا کر بات کرنی ہے انشاءاللہ شاء اللہ جی مجھے الحمد للہ علیہ سنت کی مسکراہٹ بہت زیادہ پسند ہے اور اپنی طرف سے کوشش ہوتی ہے جس اسلام بھائی سے ملاقات کروں مسکرا کے بعد علی سنت کی سہری کرنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے پورے سال انتظار کرنے کے بعد جو کا مین مقصد ہوتا ہے ہمارا بابو کی چبدی ہوتی ہے امیر علیہ سنت کا مسکرانا اچھا لگتا ہے اسی وجہ امیر اللہ سنت کے بعد آتا ہے بس کا انتظار کس کا نہیں رہتا پورا سال سے انتظار رہتا ہے کی ولادت کا دن ہوتا ہے الحمدللہ. جی جی جی کھول کے منائیں گے ان پیر صاحب کی جشن مناتے ہیں بالکل جشن گے جی جی بالکل بالکل بالکل گے جسے دیوانے بناتے ہیں منائیں گے دھوم دھام سے منائیں گے مرشید کا فیضان لوٹیں گے بھی اور لوٹائیں گے بھی انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے اور خوب خوب امیر علیہ سنت کو جو اس سواب کے طور پہ ان شاء پیش کریں گے آج ماشاءاللہ ایسے پیر کا جشن ہے وہ پیر ہے جس نے راستہ پیر ہے جس نے بتایا شریعت کیا ہے اور ایسا ہمیں درس دیا جی جس نے بتایا کہ عشق کے مصطفیٰ کیا ہے ہمارے پیر تو گاڑی مانگ رہے ایسے پیر بھی ہیں جو گاڑی بھی مانگتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے پیر ہے جو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی چاہیے نیکی چاہیے بس نیکی چاہیے ہمارے پیر کا ایک ہی نعرہ ہے آکا کی امت جو ہے وہ نیک ہو جائے جو میں نے ابھی تک قرآن شریف کی تلاوت کی ہے جو درو شریف پڑھے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے نیک عمل کرنے کی کوشش کی ہے جو میرے بابا نے جو میں امیر علیہ سنت مجھے سکھایا میں اس کا تمام ثواب اپنے علیہ سلت کی خدمت میں حاضر کروں امیر علیہ سلت کی جشن ولادت کی خوشی میں ہم نے تحفہ دیا ہے کہ ہم نے آج سے سیگریٹ بھی چھوڑ دیا اور ہمارے والد صاحب نے گٹکا بھی چھوڑ دیا میری نیت ہے الحمد پہلے یہ کہ داڑھی وغیرہ کٹوادہ تھا بابا جان کو دل سے نیت کر رہا ہوں کہ کا ان شاء اللہ تحفہ میں امیر کی جشن ولادت کی خوشی میں امام باندھنے کی نیت کر ہوں اور انشاءاللہ رات کو رات کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ شرکت الحمد للہ حافظ قرآن بھی ہوں میں اس بابا کی جشنِ ولادت پر میں मैं الحمدللہ میں نے پورے رمضان میں چار قرآن شریف ختم کیے ہیں میں چاروں بابا کو بارگاہ میں پیش کرتا ہوں امیر اللہ سنت کی جشن ولادت کی خوشی میں میں داڑھی شریف کی نیت کر رہا ہوں اور نہ یہ داڑھی ایک مٹھی سے گھٹے گی اور نہ ہی کٹے گی میر الصنت کی جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ شاء اللہ دس لاکھ مرتبہ پاک نے بھی سب کو توفا ان پیش کروں گا اور سات لاکھ مرتبہ پڑھ چکا ہوں تین لاکھ مرتبہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ پیر صاحب کی ولادت کے دن سے پہلے انشاءاللہ پورا کر لوں گا میرے سنت کی جشن ولادت کی خوشی میں آج سے میری کوئی بھی نماز پیدا نہیں ہوگی شام رات کو کافی کی اور یہ جو ہے تقاف ہے اس کی اور اپنی لائف میں جو ہے نا جو بھی نہیں کیے ہیں الحمد کی بارگاہ میں پیش کرائیے امیر کی جشنِ ولادت کی خوشی میں پانچوں نماز باجمات ادا کروں گا ان یہ نیت ہے میں امیر کی جشنِ ولادت کی خوشی میں بارہ دن کا نماز کورس انشاء اللہ ضرور کروں گا ان اللہ ان شاء اللہ کے بناؤں گا اور نقل نماز پڑھوں گا اور پاپا کو سواب دوں گا میں امیر کو چودہ شریف کا اشار دوں گا ان میں نیت کر دوں کی آج کے بعد پانچ وقت بعض نماز ادا کروں گا ان شاء پلیز نفل بھی ادا کروں گا یہی ہماری نیت ہے ان اللہ جلد مدنی سوٹ چہرے پہ ایک مٹھی ڈاری اور سر پہ امامہ سجا رہے گا کی ان شاء اس میں ڈاری کا توحفہ دیتا ہوں اس کی خوشی میں ان شاء اللہ پانچ نمازہ کریں گے تفصیل کے ساتھ ان اللہ میں نے ایک قرآن پاک ختم اس ثواب میں ہر امیر سنت کو پیش کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تین دن کا مدنی قافلہ کروں گا عید والے دن اس کا حصال ثواب اس رمضان میں الحمدللہ چار قرآن پاک ختم کیے اور انشاءاللہ اس کا بھی احسال ثابت اور جو جو آج تک نیکیا کیے قبول و منظوری اس کا تمام کا ثواب ہم میں امیر علیہ سنت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی اتالیس قرآن شریف میں امیر سنت کی شبری سے دینا چاہ رہا ہوں اتالیس قرآن شریف امیر علی سنت کی بلاگت کی خوشی میں داڑی شریف اور ماما شریف کی پوری نیت کرتا ہوں ان ہمیشہ کے لیے امیر علیہ سنت کی جشن علاج کی خوشی میں ایک قرآن پاگ ان کو ثابت کروں گا جو بھی نیکیاں کی امیر علیہ سنت کی باتیں پیش کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی جشنِلازت کی خوشی میں ان شاء اللہ تین دن کے قافلے میں سفر کروں گا ماماز شریف سجانے کی نیت بھی کی میں امیر علیہ سنت کو کی خوشی میں اپنی عمر ورگی جو اس سال ثواب کرتا ہوں 26 بار انشاءاللہ میں پڑھوں گا چھبیس خوشی میں امیر کے لیے انشاءاللہ شاء اللہ تین دن کا مدنی قافلہ دے گا میں تو امیر علسمت کی برادری خوشی میں, میں ادا کروں گا اور جتنے عمل کیے ہیں نیک امال تو سب حضرت صاحب کو قربان کر دے گی انشاءاللہ شاء سال کے اندر میں پہلی مرتبہ زندگی میں اعتقاف میں بیٹھا ہوں فیضان مدینہ میں آج یہ جی مدنی سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے نا یہ برکت ہے صاحب کی فرسٹ ٹائم میں نے پہنائی ہے بابا کے کے لیے جشن میں الحمد للہ میرے پاپا کا جو نا جشن ملاز ہے اور اپنے بابا کو آج میں یہ اپنی داڑھی شریف کا ان شاء تحفہ دینا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں نہ بری صحبت کے اندر بیٹھوں گا نہ برے اپنا چیز اختیار کروں گا نہ بری عادت اختیار کروں گا ان شاء اللہ عام سنت کی ولادت کی خوشی میں میں چوک درس بھی کروں گا انشاءاللہ میں ان شاء اللہ باپا کی جیسے ولادت کی خوشی میں ان کو یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ سیرات اللہ کا جو ہے مطالعہ کروں گا اور اس کا سواد جانا بابا صاحب کی مطلب ایک ان کی خدمت میں پیر کی ولادت ملازت خوشی میں انشاءاللہ آج ان کو تحفہ دیتا ہوں آج سے میں ہر چیز سے توبہ کرتا ہوں پان گٹھا وغیرہ جو کھاتا تھا آج سے توبہ ہوں سب چیزوں سے آج یہاں پہ آئے دس دن کا اتراف کرنے کے لیے انشاءاللہ ہر چیز کی توبہ کر کے جائیں گے یہاں سے میں امیر علیہ سنت کے جشن ملا تھا چھبیسویں پر امیر علیہ سنت کو ڈاڈی کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور جو کٹوائی ہے اس سے بھی کرتا ہوں آئندہ کے لیے جو ہے میرے پیر کی آج جشن ملازت ہے اس کی میں نے اپنا سوٹ لیا امامہ شریف لیا چادر لی تو جس پیر نے ہمیں نہ کھانا آتا تھا نہ ہمیں پینا آتا تھا نہ ہمیں چلنا آتا تھا اس کی ولادت کا آج ہم نے یہ سارا کچھ نیا لیا آج میری عید ہے میرے پیر کی آج ولادت کی خوشی ہے یہ میری نیت بھی ہے اور باپا جان کو الحمد للہ چھبیسویں پر تحفہ بھی دیتا ہوں کہ میں الحمدللہ مفتی انشاءاللہ بنوں گا جشن ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ پورے ایک مٹھی جو ہے داڑھی رکھوں گا اور جو بھی میں کام کروں گا وہ جو ہے نا باپا کا سے کرتا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے آج سے جتنی بھی نیکیاں کری ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے انشاءاللہ اس باپو ثواب کرتا ہوں میں آج کے جشن ولادت کی خوشی میں جشن ولادت کی خوشی میں داڑھی کا تحفہ پیش کرتا ہوں مرشید کا جشن ولادت جتنی میں نے زندگی میں جو بھی عبادت کری نیک کام کیا میں وہ سب باپا کو تحفے میں پیش کرنا چاہتا ہوں امیر سنت کی ولادت کی خوشی میں عید کے دوسرے روز سے تین دن کا مطلب قافلے میں سفر کروں گا اور اس کا ثواب امیر سنت کی بارگاہ میں پیش کروں گا جتنی بھی میرے نیکیاں ہیں جتنی بھی میں نے نیکیاں ان شاء اللہ میرے کے سالے ضوابط کروں گا جشنِ ولادت کی خوشی میں انشاء اللہ امیر السنت کی جشن ولادت کی خوشی میں مشکل امام شریف پہنوں گا اور نیکی کی دعوت کو دومے مچاؤں گا ان شاء اللہ آج جگر شروع کا جو میں نے بیان سنا ہے برے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کے ساتھ بیٹھا اپنا ٹائم ضائع کیا مگر فضول دوستوں کے ختم میں نے سنا کے حجین خان فرمایا کہ گٹا پان نہیں کھانا چاہیے تو میری بھی ہے کہ آج کا میں پان سگریٹ کو ہاتھ میں دو سال ہو گئے تقریباً مجھے سموکنگ کرتے ہوئے نیت کرتا ہوں ان شاء اللہ کہ آئندہ کے بعد میں سموکنگ نہیں کروں گا جی جی بالکل کا توفہ ہے جس میں بلاج کی خوشی میں پاپا کو میں توحفہ دینا چاہتا ہوں تو ان اللہ آئندہ کے بعد میں اسموکنگ نہیں کروں گا جیسے میں خوشی میں آئندہ سے توبہ کرتا ہوں میں گٹ کے کبھی بھی نہیں کھاؤں گا گٹا ختم آج سے نہیں کھاؤں گا ان شاء اللہ کی ولادت کی خوشی میں بس تو ختم ماشاء اللہ نگرانی شہر نے بیان کیا نگرانی شرح نے پیاری بات کی جو نے کہا کہ جس سے بھی محبت کرو جس دوست سے محبت کرو یا کسی سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے اور میں نیت کرتا ہوں ان اللہ جس سے بھی محبت کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کرو پہلے میں بہت بیٹھتا دوستوں کے ساتھ مزاق ڈرنک کرنا سب ختم کر دینا ہے میں نے تقریباً تین سے چار سال تک گٹکے کھائے ہیں آج میں نے یہ اہمیت کی ہے کہ آپ کے بعد میں گٹکے نہیں کھائے اور بری صحبت سے بچتا رہوں گا ان شاء اللہ میں سات سال کی عمر سے نا گٹا کھاتا با رہا ہوں گٹخا کھا رہا ہوں اور باپا کا رسالہ بھی کوئی دن پہلے میں لے کر گیا تھا گٹکے کے نقصانات میں نے وہ پڑھا اور اس کے باوجود ہے نا چھوڑنے کی بہت دس دن تک گٹکے چھوٹے اور طبیعت اچانک خراب ہونے لگ جاتی تھی کہ گٹکا نہیں کھاتا تھا اور ماں باپ بھی بہت سمجھاتے تھے پیار سے سمجھایا مارا سب کچھ کر کر انہوں نے سمجھایا کہ یہ نہیں کھانا نہیں کھانا پھر بھی ان سے چھپ کر کھاتا تھا اور پوری نیت بھی نہیں ہو رہی تھی طلب لگتی تھی لیکن آج میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے ان شاء اللہ میں گٹخا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ پہلے کوشش کی تھی لیکن آج جب باپا نے بتایا اور یہ جو عمران نگرانی شوریہ جو بیان کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی خوشی کے خاطر میں آئندہ کے بعد کبھی بھی گٹخا نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ شاء نیت کری پوری صحبت سے بھی بچیں گے انشاءاللہ اور جو ہم گناہ کرتے تھے ان وہ نہیں کریں گے جیسے کہ دوست یار کے ساتھ دیکھ کے بل آف جو وقت ضائع کرتے تھے انشاءاللہ شاء وہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں گے دوستوں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ پہلے ریگولر نہیں تو کوئی گٹکا مین پھڑی کوئی سگریٹ وغیرہ نہیں کھاتے جو کبھی کبھی شادی مرادی میں برے دوستوں کے ساتھ کھاتے تھے انشاءاللہ اس سے بھی توبہ کرتے ہیں نگران شورا کے فرمان پر اور باپا کو اس کا تحفہ پیش کرتے ہیں ان شاء اللہ گٹخا چھوڑ لیکن یت کریے سال سے گٹخا کھا رہا ہوں آج یہ نیت کریے ان شاء اللہ کچھ کل ہی میں نے پوری کوشش کی ان شاء جو میرے اندر بری عادت وہ اپنی ختم کروں گا تو میرا سنؤتم عالیہ کے بارے میں کہوں گا کہ ان کا ایک لفظ الحمد للہ تیر باندھ کے دل میں فیبست ہو جاتا ہے الحمد للہ بیان سن کے میں نے سگریٹ کے بارے میں جو تھا میں تقریباً کافی عرصے سے پیتے ہوئے اور میں نے سادی اور بھی اور ڈبل بھی بھری اور انشاءاللہ توبہ کر لیا آج تک نہ ڈبل پیوں گا نہ شادی پیوں گا امیر علی سنت کی بس بیان سنے تو انشاءاللہ اللہ بس دل بھی سکون ہو گیا تو ان چیزوں سے توبہ کر لیے اندر سگریٹ نہیں پیے امیر علیہ سنت نے بولا تھا امام شریف سنت ہوتا ہے بانا تو یہ بانا کرے سنت طریقہ ہوگا تو کی ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی سیر صاحب جب ہم سے راضی ہوں گے شاء اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات احمد سے میری زندگی کا الحمدللہ پہلا اتقاف ہے اور مجھے کافی چینجنگ بہت تبدیلی آئی ہے میں نے کبھی نہ اشرک پڑھی تھی نہ چاش اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن الحمدللہ یہاں پہ آ کے میں اشراک پڑھا ہوں اور چاش بھی کر رہا ہوں الحمدللہ یہ سب آپا کے کرنے مجھے ایک پریشانی یہ تھی کہ جو ہے میں اپنا کریئر ڈیسائڈ نہیں کر پا رہا تھا سیکنڈ ایئر میری ابھی میں نے پیپر ہیں تو میں اس کے بعد تھا کہ میں کون سی فیلڈ جو ہے نا کروں کون سی فیلڈ میں جاؤں میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا تو پورے ماہ رمضان المبارک کے احتکاب میں میں یہاں پر حاضر ہوں اور الحمدللہ میری وہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہے اور میں نے یہ نیت کر لی کہ عید کے بعد عالم کورس کروں گا اور پھر انشاءاللہ مفتی بنوں گا اور پھر ان شاء اللہ باپا جان کا فیضان اوپر بیٹھ کر حاصل کروں گا بیٹھ رہا ہوں میری نہ نماز آئی تھی نہ کچھ میں نے فضانے سونے کتاب پڑھی تھی وہ ٹیم ساٹھ روپے کی تھی پڑھنے کے بعد سے میرا پھر بہت دل چاہ حضرت صاحب کی طرف ہے نا اور پھر میں تخاوی بیٹھ رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہوں داڑی تریف بھی رکھی ہے اور ان اللہ اور بہت خوش ہوں میں اور انشاءاللہ شاء زندگی رہی تو ہر سال آتا میں رہوں گا اور دو بتیجوں اور بانجو کو بھی ساتھ لے کے آتا ہوں بس بابا جی کو دیکھ کے دیکھتے ہی رہے دیکھتے ہی رہے دیکھتے رہی بابا جی کو مرشد ایسے ہیں جو دل کی بات جان لیتے ہیں اور میرے مرشد ہیں بیسٹ پرسن آف دا ورلڈ میں اپنی ساری زندگی اپنے بابا کو اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب اسلامی بھائی یہ سن رہے ہیں بات کو میرے پاپا کی جشن ملادت کی خوشی میں رہا آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دسویں دفعہ میں فیضان مدینہ آیا ہوں میرے نے اپنے پاپا سے کوئی سوال نہیں کیا کوئی بھی دل میں بات لے کر آتا ہوں پاپا قدرتی طور پر وہ جواب ملتا ہے اس کا اور آج میں اسلامی بھائیوں کو یہ کہوں گا اپنے دل میں کوئی بات لے کر آؤ آپ بابا سے کرو نہیں کرو انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو خود میں لے گا یہ میرے بابا کی کرامت ہے اور ہمیں پیزان مدیرہ سے جو ملائے وہ میں لئے غم ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مرحبا تیرے صدقے تیرے قربان کراچی والے میرے بابا میرے سلطان کراچی والے تو میری جان میری آن کراچی والے تو ہی پہچان میرا مان کراچی والے تیری نسبت تیری الفت میرا سرمایہ ہے اور کوئی نہیں سامان کراچی والے تم نے کتنوں کو گناہوں سے بچایا ہے شہا میری جانب بھی کر دھیان کراچی والے تو ہے داتا تو ہے آکا تو ہے ہادی رہبر میں ہوں منگتا میں ہوں نادان کراچی والے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کامل دامت بار العالیہ کے درجے خوب بلند فرمائیں قبلہ نگران شورا کی طرف چلتے ہیں کیا فرماتے ہیں آپ سرکار امیر علیہ سنت کرم فرمائے ابھی ایک عیسائی بھائی نے تاثرات کے دوران یہ کہا کہ میں اپنے زندگی کے سارے امال قربان کر دوں گا لیاس پر یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے ایسال ثواب کرنا اپنی جگہ پر کہ ایسا ثواب جب کرتے نا تو وہ تو اپنے پاس رہتا ہے جاتا نہیں ہے اور قربان کر دیں گے تو پتا نہیں رہے گا کہ نہیں رہے گا اپنے پاس یہ جذبات میں شاید یہ بول گئے اور پان گٹکا کھانے والوں نے باز نے توبہ کی کہ نم نے توبہ کرتے ہیں تو یہ پان گٹکا کھانا کل بھی شاید میں نے ارس کیا تھا کہ یہ گناہ نہیں ہے گنا صرف وہ گٹکا ہے اس کا پتہ ہے کہ جس میں مرغی کا یا کسی جانور کا خون ملا ہوا ہے اگر ایسا جان بوجھ کر کھایا ہے تو, تو توبہ کرنی ہی ہوگی ورنہ وہ پاک صاف گٹکا کھایا ہو تو اس پر توبہ فرض نہیں ہے البتہ اس کا چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ اس کے نقصانات کافی ہیں انہیں یعنی خدشہ ہے کہ کینسر وغیرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مجھے ماشاءاللہ بہت سارے سال ثواب کی نیت نے کیسائیں بھائیوں نے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے